اللہ ہما آلت کی ایک اے میرے مصطف آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطف آئے ایپیسوڈ ففٹی سیون کر رحیح المختوم فتح مکہ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح عظیم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو اپنے رسول کو اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی اور اپنے اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو اور گھر دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا, کفار و مشرقین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کی عزت کی تنابیں کی شانوں پر تن گئی اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک تمک سے چکمگا اٹھا اس غذبے کا سبب سلیح کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قبیلہ جس فریخ کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا لہذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریخ پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی اس دفعہ کے تحت بنو خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے معمون اور بے قطر ہو گئے لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی اس لیے جب اسلام کی آمد آمد ہوئی اور سلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو قضا سے پرانا بدلہ چکا لیں چنانچے نوفل بن ماویہ نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شابان آٹھ ہجری میں بنو قزا پر رات کی میں حملہ کر دیا اس وقت بنو قضا وطیر نامی ایک چشمے پر تھے. ان کے متعدد افراد مارے گئے کچھ جھڑپ پر لڑائی بھی ہوئی ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے بہرحال حملہ آواروں نے بنو خزا کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا نوفل اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے تمہارا علا اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی بولا بنو بکر آج کوئی علا نہیں اپنا بدلہ چکا لو میری عمر کی قسم تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے ادھر بنو خزا نے مکہ پہنچ کر بدیل بن برقہ قزائی اور اپنے ایک آزار کردہ غلام رافعے کے گھروں میں پنہ لی اور عمر بن سالم قزائی نے وہاں سے نکل کر فورن مدینہ کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے عمر بن سالم نے کہا اے پروردگار میں محمد سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے پھر ہم نے تابے اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے اللہ آپ کو ہدایت دے آپ پرزور مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑے ہوئے چودویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تم اٹھتا ہے آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح قیز ہوگا یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے انہوں نے میرے لیے خدا میں گھاٹ لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا حالانکہ وہ بڑے زلیل اور تعداد میں قلیل ہیں انہوں نے وطیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکو سجود کی حالت میں قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امر بن سالم تیری مدد کی گئی اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل بنوکاپ کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے اس کے بعد بدیل بن ورقا قزائی کی سرکردگی میں بنو قزا کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتبانی کی اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے تجدید سلح دیبیہ کے لیے ابو سفیان مدینہ میں اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدہدی اور سر پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی اس لیے کو بھی اپنی بدہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کی انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مدلی سے مشاورت منعقد کی جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید سلح کے لیے مدینہ روانہ کریں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کو بتایا کہ قریش اپنی عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں چنانچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت سلح کو بڑھانے کے لیے آگیا ہے ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عثمان پہنچا تو بدیل بن وقع سے ملاقات ہوئی بدیل مدینہ سے واپس آ رہا تھا ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے بدیل کہاں سے آ رہے ہو بدیل نے کہا میں کے ہمراہ ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے بدیل نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو گھٹلی کا چارہ کھلایا ہوگا اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنے اونٹ بٹھائے تھے اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹلی نظر آئی ابو سفیان نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی امنین ام حضرت ام حبیبہ کے گھر گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرق آدمی ہیں ابو سفیان کہنے لگا اللہ کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ عمر بن خطاب کے پاس گیا اور ان سے بات کی انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ سے سفارش کروں گا اللہ کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا اس کے بعد وہ حضرت علی بن ابھی طالب کے پاس پہنچا وہاں حضرت فاطمہ بھی تھی اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے پدک پدک کر چل رہے تھے ابو سفیان نے کہا علی میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبتی تعلق ہے میں ایک ضرورت سے آیا ہوں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں تم میرے لیے محمد سے سفارش کر دو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس رسول اللہ نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے حضرت فاطمہ نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے اور رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریخ ہو گئی. اس نے حضرت گبراہٹ کشمکش اور مایوسی اور کی حالت میں کہا کہ ابو الحسن میں دیکھتا ہوں کہ معاملات سنگین ہو گئے ہیں لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارامت چیز نہیں جانتا البتہ تم بنو کنارا کے سردار ہو لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا حضرت علی نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں پھر اپنے اوٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے پیچھے کا کیا حال ہے ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ابو خافا کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا اس نے مجھے قرائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا لیکن پتا نہیں وہ کارامت بھی ہے یا نہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں اور میں نے ایسا ہی کیا قنیش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے کہا نہیں لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو اس شخص علی نے تیرے ساتھ محض کھلواڑ کیا ہے ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی غزے کی تیاری اور اقبا کی کوشش تبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد چکنی کی قبل آنے سے تین روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دے لیکن کسی کو پتانا چلے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم حضرت ابو بکر نے کہا یہ بنوس پر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں پھر رسول اللہ کا ارادہ کدھر کا ہے حضرت عائشہ نے کہا مجھے علم نہیں. تیسرے روز علی صبح عمر بن سالم سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور وہ اشعار پڑھے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ عہد شکنی کی گئی ہے اس کے بعد بدیل آیا پھر ابو سفیان آیا اور لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور قبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں پھر کمال اقفار رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان آٹھ ہجری میں حضرت ابو قطعہ بن ربی کی قیادت میں آٹھ آدمیوں کا ایک بتن وطن کی طرف روانہ فرمایا یہ مقام ضلع مروا کے درمیان مدینے سے چھتیس عربی میل کے فاصلے پر واقع ہے مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی قبریں ادھر ادھر پھیلی لیکن یہ سریا جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں چنانچہ یہ بھی آپ سے ادھر حاتب بن عبی رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رخا لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ رخا ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا عورت سر کی چوٹی میں رخا چھپا کر روانہ ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حتیب کی حرکت کی خبر دے دی گئی چنانچے آپ نے حضرت علی حضرت مقدار حضرت زبیر اور حضرت ابو مرزت غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روزے قاخ پہنچو وہاں ایک خوج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رقع ہوگا یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں انہوں نے اس کے کجابے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا اس پر حضرت علی نے اس سے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تم یا تو قط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچے دیکھا اس میں تحریر تھا ہاتیب بن ابی بلتا کی طرف سے قریش کی جانب پھر ریش کو رسول اللہ کی رمانگی کی قبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کر پوچھا کہ ہاتب یہ کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے خلاف جلدی نہ فرمائے اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل ویال اور بال بچے وہی ہیں لیکن قریش سے میری کوئی خرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں اس کے برقلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے خرابت داروں کی حفاظت کریں اس پر حضرت عمر بن قطاب نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قیاانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگی بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور عمر تمہیں کیا نمودار ہو کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں اشبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبرش تک نہ پہنچ سکی اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں دس رمضان نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کرام تھے مدینہ پر ابو رحم غفاری کی تقرری ہوئی حجفام یا اس سے کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلق ملے وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھائی ابو سفیان بن حارس اور پھوپی زاد بھائی عبداللہ بن عمیہ ملے آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر مو پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے اور آپ کی حجو کیا کرتے تھے یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمان نے عرض کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچرے بھائی اور پھوپی ذات بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں ادھر حضرت علی نے ابو سفیان بن حریس کو سکھایا کہ تم رسول اللہ کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا تَعَلَّهِ لَقَدْ آَصَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَقَاتِعِينَ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقینا ہم قطاکار تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے امدہ رہا ہو چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم يغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین آج تم پر کوئی سرجنش نہیں اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے اس پر ابو صفیان نے آپ کو چند اشار سنائے جن میں سے بعض یہ تھے تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لاحب کے شہ محمد کے شہ سوار پر غالب آ جائیں میری قیفیت رات کے اس مسافر کسی تھی جو تیرا اوتار رات میں حیران و سرگردہ ہو لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں مجھے میرے نفس کے بجائے ایک حدی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھکار دیا تھا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دکارہ تھا مرے زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روزے سے تھے لیکن اسفان اور قدیت کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی روزہ توڑ دیا اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مر زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا بہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ چلائی اس طرح دس ہزار چلہوں میں آگ چلائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن قطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا ابو سکیان دربار نبوت میں مر زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کوئی قریش کے مکے میں رسول اللہ کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں ادھر اللہ تعالی نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا البتہ وہ اور اندیشے سے دوچھار تھے اور ابو سفیان باہر جا جا کر قبروں کا پتہ لگاتا رہتا چنانچہ اس وقت بھی بور حکیم بن نظام اور بدیل بن برقہ قبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قچر پر سوار جا رہا تھا مجھے ابو سفیان اور بدیل بن برتا کی گفتگو سنائی پڑی وہ باہم رد و خدا کر رہے تھے ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ اللہ کی قسم بنو خزا ہے جنگ نے انہیں نوچ کر رکھ دیا ہے اور اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزا اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو ہنزلہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بھلا اور بھلا ابو الفضل میں نے کہا ہاں اس نے کہا کیا بات ہے میرے ماباب تجھ پر قربان میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ اس نے کہا اب کیا ہلا ہے میرے ماں باپ تم پر قربان میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے لہذا اس کچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لیے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا جب کسی علاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا قچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہیں اور آپ کے قچر پر ہیں یہاں تک کہ عمر بن خطاب کے علاؤ کے پاس سے گزرا انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر اہد و پیوان کے تجھے قابو میں کر دیا اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ کی طرف دوڑے اور میں نے بھی قچر کو ایڈ لگائی میں آگے بڑھ گیا اور قچر سے کوت کر رسول اللہ کے پاس جا گھسا اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھسائے اور بولے کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دے دی ہے پھر میں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک کتاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک تمہارا اسلام لانا کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے اپنے میں لے جاؤ صبح میرے پاس لے آنا اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور رحم دل ہیں میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی علا ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا آپ نے فرمایا اب سفیان تم پر افسوس کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کس قدر حلیم کس قدر کریم اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے اس پر حضرت عباس نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت اور اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے لہذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جو ابو سفیان کے گھر میں گز جائے اسے امان ہے اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے اللہم وس وسلی پیشکش